امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ سننے کی آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر ایک سو اکیس امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اس خطبے میں اپنے اصحاب کو جنگ کی تربیت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص بھی جنگ کے موقع پر اپنے دل میں حوصلہ و دلیری محسوس کرے اور اپنے کسی بھائی سے کمزوری کے آثار دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنی شجاعت کی برتری کے ذریعے سے جس کے لحاظ سے وہ اس پر فوقیت رکھتا ہے اس سے دشمنوں کو اسی طرح دور کرے جیسے انہیں اپنے سے دور ہٹاتا ہے اس لیے کہ اگر اللہ چاہے تو اسے بھی ویسا ہی کر دے بے شک موت تیزی سے ڈھونڈنے والی ہے نہ ٹھہرنے والا اس سے بچ کر نکل سکتا ہے اور نہ بھاگنے والا اسے آجز کر سکتا ہے بلا شبہ قتل ہونا عزت کی موت ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں علی ابن ابھی طالب کی جان ہے کہ بستر پر اپنی موت مرنے سے تلوار کے ہزاروں وار کھانا مجھے آسان ہے اسی خطبے کا ایک حصہ یہ ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم شکست و حضیمت کے وقت اس طرح کی آوازیں نکال رہے ہو جس طرح سو سماروں کے اشتہام کے وقت ان کے جسموں کے رگڑ کھانے کی آواز ہوتی ہے نہ تم اپنا حق لیتے ہو اور نہ توہین آمیز زیادتیوں کی روک تھام کر سکتے ہو تمہیں راستے پر کھلا چھوڑ دیا گیا ہے شجاعت اس کے لیے ہے کہ جو اپنے کو جنگ میں جھونک دے جو سوچتا ہی رہ جائے اس کے لیے ہلاکت و تباہی ہے